الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وهلال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وهلال محمد كما باركت على ابراهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكنا عبد وإياكنا الطعيم اهدن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم غلظة وعظمين آمين صورت الفاتحہ جس کی قدر و منزلت ہر مومن اور مسلم کو معلوم ہے قرآن کو کھولنے والی سب سے پہلے یہی سورہ ہے اور دن کو کھولنے والی ام القرآن سب علم اس بار بار دہرائی جانے والی اور بل قرآن عظیم اسے عظمت والا قرآن قرار دیا کوئی تو ہے اس میں ایسی عجیب بات اور ایسی زبردست سمجھنے کی بات کہ اللہ تعالی نے کوئی ایک رکت بھی قبول نہیں فرمانی جس میں سورہ الفاتحہ نہ ہو سورہ الفاتحہ کے بغیر نماز نماز نہیں ہے لا صلاح نے من لمیا کرا دفاع کی حسیری کتاب سب مسلمین کا اس پر اتفاق ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی امام کی قرار کو مقتدیوں کے لیے کافی سمجھے اس پر سب کا اتفاق کہ سورہ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں تو آپ دیکھ لیں چار رکعتیں ہم صبح بڑھتے ہیں اس کے بعد کم از کم چھ زہر کو ہیں دس ہیں پھر ہم اصر کو چار پڑھتے ہیں چودہ ہو گئی پھر ہم نے مغرب کو پانچ پڑی انیس ہو گئی اور پھر عشاء کو پڑی کوئی ایک رقط بھی خالی ہے آخر ایسی کون کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اسے دہرانے کا حکم دیا اس کے معنی اس پر شاہد ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ان ذکر فا یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہمارے ارد گرد گمراہیوں کے جھکڑ چل رہے ہیں اور طرح طرح کی گرد ہمارے دلوں پر ہر وقت چڑھتی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہتھیار دیے یہ ونڈ سکرین کی صفائی ہے تاکہ گاڑی زندگی کے راستے پر سیدھی چلتی رہے اور اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے تو ایک نمازی سب سے پہلے تو حالت حاصل کرتا ہے جو پھر وہ قبلہ رخ ہوتا ہے پھر وہ ایک خاص حید کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے دست بست ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور باجماعت ہو تو ظاہر ہے کہ با جماعت طریقے سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کرتا ہے صناح کے بعد وہ سورہ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا مبارکہ میں تو اختلاف ہے علماء کا کہ سورہ الفاتحہ کے ساتھ آئے میں سے ہے یہ نہیں بہرحال کسی اعتبار سے بھی اس کا مفہوم سورہ الفاتحہ کے اندر بھی موجود ہے اور شروع میں بھی ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کی رحمت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے اہل ایمان پر کیونکہ حقیقت ہے کہ اس کے دربار میں رب ضول جلال والاکرام کی کبریائی کا دل میں تصور لاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور ہےبت اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خارف ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گنتے ہوئے اور ان کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں کو شمار کرتے ہوئے سوائے اس کے کوئی کیا رائے نہیں کہ اس کی رحمت عام و خاص کی پناہ پکڑی جائے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو مضبوط کرتا ہے امید دلاتا ہے کیونکہ بہت بڑے بادشاہ کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے جس سے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں جا سکتی اور جس کے سامنے کھڑے ہونے میں آج اگر کامیابی ہو گئی تو کل کو ہمیشہ کی عیش ہے ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوگا جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ تمہیں سب کچھ مل گیا اور کیا چاہتے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالی کس چیز کی قصر ہے تو اللہ فرمائے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں اور آزماؤں بنے گی یہ پہلی اور آخری آزمائش ہے یہ زندگی کا پہلا اور آخری چانس ہے کیا خوب کہا کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمن کہ اس امتحان کی سپلیمنٹری کوئی نہیں یہ فائنل ہے بٹ ایک دفعہ کمرہ امتحان سے نکل گئے پھر کوئی گھسنے نہیں دے گا تو پھر وہ کہتا ہیں الحمد للہ تاکہ ہر قسم کا تکبر ٹوٹ جائے جو بھی مخلوق میں کوئی خوبی اور کوئی بڑائی اور کوئی کمال نظر آتا ہے تو مالک الملک واحدہ اللہ شریق حقیقتاً تیرا ہی کمال ہے سب کمال اور خوبیاں ان کی انتہا تیرے لیے ہے سوائے ان خوبیوں کے لیے جو مخلوق کے لیے خوبی ہے اور مالک کے لیے نقص ہے جیسے بڑی اولاد والا ہونا تو اللہ رب العزت کے لیے نقص ہے کیونکہ وہ اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا باقی کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو مخلوق میں ہو مگر اس کی انتہا وایت رحمان میں نہ مانگی جائے تو وہ مانتا ہے اس سے اپنی خوبیوں کا پر اترانے کا کوئی بھی باب کھلا نہیں رہتا اس کو بند کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے اور بالکل چھوٹا کر کے کبریا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے ارحمان الرحیم پھر اس کی رحمت عام اور رحمت خاص کا سہارا لیتا ہے یا مفسرین نے کہا الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے مالکی یوم الدین پھر اس دن کو یاد کرتا ہے جس دن یہ عارضی پردے سب اٹھا دیے جائیں گے جو انسان کو بے وقوف بناتے انسان تکبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے کیونکہ تکبر کی ایک قسم جو بعض اوقات لوگ نہیں جانتے اور اسے تکبر نہیں سمجھتے وہ اعراز ہے اللہ سے بے پروائی ایک آدمی بڑا اخلاق والا ہے خوب خیرات کرتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہے اللہ کے آخری نبی علیہ السلاط اسلام کی خدمت کرتا ہے ان کی ڈھال بنتا ہے ان کے ساتھ ہر مصیبت جھیلتا ہے مگر وہ اللہ کے لیے غور نہیں کرتا اور اپنے آبا کے طریقے کو نہیں چھوڑتا اسی پر مرتا ہے تو یہ تکبر کی ایک قسم ہے کون سی وہ چیز ہے جو اسے اس ساری دنیا میں ہر ایک ذلت کو قبول کرنے کے لیے اس ذلت کے مقابلے میں تیار نہیں کرتی جو آخرت میں اس شخص کے حصے میں آئے گی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا اور جو اللہ سے بے پرواہ زندگی گزار گیا تو یہ قبر کو توڑ دینے والی بات ہے کہ انسان جو ہے مالی یوم الدین کا تخبر کرے کہ اس دن تمام اختیارات چھین لے گا سب سے اس وقت تو پھر کافر بھی مومن ہو گئے بڑے بڑے کفار سب مومن ہو گئے کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و یہ سب پردے اٹھا دیے ہوں گے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت ہر رقط میں ہمیں جو غفلتیں ہم پرتاری ہوتی ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان سے صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اوور حالم دیتا ہے یہ اللہ کی مہربانی یہ غسل ہے دل کا سورہ الفاتحہ غسل ہے دل پھر صاف ہو جاتا ہے پھر اگلی نماز میں اس کی ضرورت ہے پھر اگلی نماز میں اس کی ضرورت ہے اس کا مطلب بھولنا انسان کی فطرت ہے مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں مدیت کر رکھا ہے کہ اس صابن کے ساتھ اس کا دل شفاف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معرفت وہ صوفیہ والی معرفت میں اللہ کی پہچان کی منزلیں طے کر لیتا ہے اب وہ کہتا ہے ازیا کا نا بدو ازیا کا نسائد کی قسر رہے گی جب یہی کچھ ہے تو اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد کا عقیدہ رکھتا ہوں میرا بھروسہ صرف تیرے اوپر ہے حدیث صحیح میں آتا ہے کہ تمام جن و انس اس بات پر تل جائیں کہ کہ تجھے کوئی نفع پہنچائے اور مالک وہ نفع تجھے پہنچنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو وہ تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے اور سب تل جائیں اس پر کہ تیرا نقصان کرے اور رب الجلال والاکرام نے یہ تقدیر میں نے لکھا ہو تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب یہ دلیر ہوتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے اور سب سے پہلی مدد جو درکار ہے وہ اس کی عبادت پر ہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم کام ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے جس نے یہ نہیں کیا وہ انسان ہے ہی نہیں حیمان ہے حیمان سے بھی بختر ہے اور جس نے یہ کر لیا اس نے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیا کب لذیب یا تم بھی بشارت ہو تمہیں یا کاروباری ہو کیسی بے کی تم نے یہ دنیا کے اندر جو کچھ تمہیں حاصل تھا تم نے خود اپنی خوشی سے اللہ کے راستے میں لٹا دیا اور اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیا ان اللہ ہجترا اللہ نے خرید لی منل المؤمنین وہ ان اللہ حج ترا مرل میننگ ہم کیا کہتے ہیں شروع ہوئے کئی سمے سب ہاں پڑھیے دوبارہ دی ان اللہ مل جنت وہ منوں سے اللہ نے ان کے مالوں اور جانوں کے بدلے جنت کو خرید لیا تو یہ جنت تو انہوں نے اللہ سے خریدا اللہ ہی کے دیے ہوئے جان اور مال میں اور پھر یہ بات ہے کہ پہلے مانتے جانتے کہ تقدیر میں لکھا تو ہو کر رہے گا کافر کے لیے بھی کیا کافروں کو بیماریاں نہیں آتی ہم سے زیادہ کہ کافروں کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہم سے زیادہ کیا کافر پریشان نہیں ہوتے ہم سے زیادہ پریشانی ان کی ایسی مرد ہے کہ ان کے ہاں جتنی پریشانی کی دوائیاں بکتی ہیں کوئی بھی دوائی اتنی نہیں بکتی یہاں تک خودکشی جو اہل ایمان میں نہیں ہے ان میں کس رکھے ہر روز نہ جانے کتنے مرتے اپنی جان سے تنگ ہیں کیا کافروں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ جوانی میں مر جائیں سب بوڑھے پر مرتے ہیں ایسی کرتے نہیں بھائی یہ غلط خیال ہے تو جب سب کچھ وہی ہونا جو لکھ دیا تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ اسی کے دیے ہوئے سے اس کی عبادت کرتے ہوئے جنت کما لی جائے مگر اس پر قائم رہنا تو عیا کا نا ابا کا یہ اللہ کی خاص مدد میں نے کل بھی یہی سورہ الفاتحہ اور اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو درس دیا تھا اور ہم سب نے اسی سورہ مبارکہ کو پڑھا آج بھی اسی کو پڑھنے کا جی چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلاط وسلام کو اللہ فرماتا ہے ولاؤ ان سبت نا کا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے میدان دعوت میں اللہ کی عبادت پر کمر بستہ نہ رکھتے آپ کو ہم ول سب نا کام سئی ان پلیلا تو قریب تھا آپ ان کی طرف تھوڑا جھکنے کی طرف مائل ہو جاتے افل حیاتی افل ممار پھر ہم دنیا کی زندگانی میں اور موت کے بعد آپ کو دبلی سزا دیتے تم ملا تجد اللہ کا علئی نہ اور آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے اس لیے جو کوئی قائم ہے دعوت پر اور لوگ بھٹک رہے ہیں پھسر رہے ہیں گر رہے ہیں تو وہ یہی کہے الحمد للہ حدانہ لہٰذا وما کنانا کا دیا ان حدان اللہ یہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ اسی توفیق کو شامل حال رکھے معابی اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم اسی پر جمے ہوئے ہو ہوا کا و ہوا نقص اب اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہا جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و تنا کی میری بزرگی بیان کی اب اس نے اپنے لیے دروازے کھول لیے آداب بجا لیا جیسے رحمان سے بات کرنے کا تقاضا تھا وہ گویا ہوا اپنے مالک کے ساتھ اس انداز سے اس نے سوال کرنے کے لیے ایک بنیاد بنا لی کہ اس کے بعد اب والا ہوں ماسا ال اب اس کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا میں دوں گا کیونکہ یہ آیا اس طریقے سے جو آنے کا طریقہ ہے بڑے آقا کے پاس جو سب سے بڑا آقا ہے جو شہنشاہ ہے اس کے دربار میں جانے کے آداب ہیں اب یہ دعا مانگتا ہے اور دعا میں سیگا جو ہے جمع کا ہے کا نا ابا کا نہ تعین اس میں واحد متقل ہے واحد کا ہے میں اللہ تبارک و تعالی تیری ہی عبادت کرتا تو تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں کیونکہ کوئی صحیح معنوں میں اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے یہ اندر کا راز اسے معلوم ہے اور مالک کو تو, تو سب کچھ معلوم ہی ہے بے شک لوگوں کی نگاہ میں وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو اگر وہ مخلص نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیکار ان نمل بالنیات بلی یاد اسے کچھ بھی نہیں ملے گا بد نصیب کو اور عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اہل ایمان قدرت کے لیے اور آسانی کے لیے ایسے کالے دن کے لوگوں کو واضح کر دیا جاتا کر دیا کرتا ہے حتیہ یمین ضلع خبیص من طیب اللہ خبیز کو طیب سے جدا جدا کر دیتا ہے بڑے بڑے ستون آج بھی الٹ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں فتنے بڑے سخت اور کفر کی جو بظاہر زیب و زینت ہے حالانکہ کفر گر رہا ہے پھر بھی وہ لوگوں کی آنکھوں کو چنجھا رہی ہے اور لوگ اپنا راستہ بدلنے کا سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے یہاں ذمہ داری آمین اس نے اپنی لی کا نا ابود ہوا اییا کا نقص امام ابن تعمیہ رحی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری خود لے اللہ کی عبادت کرنے میں کہ دل کو بھی صاف کر لے اور عمل کو بھی درست کر لے کیونکہ داخل جو ہے وہ خارج کے ساتھ متعلق ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور خارج داخل کے ساتھ یہ یاد رکھے کہ اہل ایمان کی صحبت میں رہا ان کے ساتھ چلتا پھرتا رہا وہ کوئی بھی کام نہ آ سکے گا اگر دل سے معاملہ خراب تھا اس لیے نیت کو درست کرتے رہنا یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی آدتن عبادات میں اس طرح نہ ہو جائے کہ اس کی نیت سرے سے کسی اور طرف چلی جائے اور ریا <سؤال> اور اور مصیبت میں پھنس جائے اب وہ جمع کے سیگے کے ساتھ سوال کرتا ہے ایک دن خیرا تلمستی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گام بن کر یہ ہمیں کیوں کہا یہاں جمع کا سیگا کیوں اکیلا آدمی سیدھے راستے پر قائم رہ سکے اللہ کی خاص مہربانی ہو تو ایسا ہوتا ہے ورنہ آدمی اکیلا دنیا میں ہے ہی نہیں جب آدم علیہ سلاط وسلام کو بھیجا تو روجہ سات کر دی اس کے بعد درادری ہے آدمی کی پھر معاشرہ ہے اور لوگ ہیں جن کے ساتھ اسے رہنا اس کی ضروریات زندگی دوسروں کے ساتھ متعلق ہیں وہ اکیلا رہ نہیں سکتا دنیا میں کسی شخص کے لیے بدترین سزا ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دی گی وہ چل اٹھے گا اس سے بڑھ کر سزا کوئی دی. اس واسطے اس دن اخراط اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن گن کر تاکہ ہم ایک دوسرے کی وجہ سے تیرے راستے سے پھسل لے نہ پائیں جب سب ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کسی راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اس راستے پر جمے رہنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبوب کے دور دراز کے سفر سے واپس آ رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے صحابہ کو خبر دی رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ ایک سخت تند آندھی چلنے والی ہے ہر شخص ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا ایک شخص نے ہاتھ نہیں پکڑا اسے تکبر راحت ہوا میں بھاری بھرکم تنومند انسان ہوں آندھی اڑا کر لے گی جہاں اللہ چاہتا تھا باقی اصحاب رضوان اللہ اللہڑی مجمعین سب بچ گئے تو یہ معاشرہ جب تک درست نہیں ہوگا اللہ کی عبادات پر ہم کائم نہیں رہ سکتے ہاں یہ کہ ہماری پوری کوشش ہو پھر بھی معاشرہ درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص عنایت فرماتا ہے قائم رکھنے کے لیے وہ پھر اس وقت انسان پر اس کا دروازہ کھلتا ہے جب وہ اپنی طرف سے کوشش کو تمام کر دے پھر تو انبیاء اور رسل علیہ مسلاط و سلام پر یہ آزمائشیں آئی کہ بیوی جو قریب ترین ہے وہ بھی مومنہ نہیں بیٹا جو عزیز ترین ہوتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں پالا ہوتا ہے وہ بھی انکاری ہے نبوت کا اور رسالت کا ان کی کوشش میں کوئی کسر نہ کی تو اللہ رب العزت نے انہیں اس کا نعم بدل عطا فرمایا مگر اپنی طرف سے یہ کوشش نہ کرنا اور اللہ سے یہ دعا مانگنا فراۃ المستین سراط, سراط آمین کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر دے جو ان لوگوں کا راستہ ہو جو کن کا راستہ تھا اللہ فرماتا ہے وہ مائی یو تو اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اس کے رسول کی صن اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگ ان لوگ ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا بین نبی جین رَفِيقًا جب ان کا راستہ معلوم ہی نہیں کیا اور ان کے راستے پر آج کون چلنے والے ہیں ان کی پہچان ہیڑی کی اور مغدوب علیہ ملد بال آمین کی تفسیر یاد کر لیم لی نسارا ہے اور مغدوب علیہ یہود ہے مگر کبھی بھی نہ کوشش کی کہ یہود و نصارہ کی خصرتیں معلوم کر لوں میرے پاس وہ ٹیسٹر آ جائے جو مجھے سرخ بتی جلا کر بتا دیا کرے کہ یہاں یہودیوں کے خطوط ہے یہاں نسارا کی خطوط ہے تاکہ میں ان کو دوست نہ بناؤں ان کے راستے سے بچ جاؤں کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کا نام لیا تو دنیا بھر کی گمراہیاں اللہ تعالی کے غضبناک لوگوں میں اور گمراہوں ہی میں ہوا کرتی جب ان کے راستے معلوم ہو گئے تو کسی ایک گمراہی سے بچنا پھر مشکل نہ ہوگا مگر یہ کس کو حق ہے دعا مانگنے کا اور کس کی دعا اللہ قبول کرے گا جو نیت اور ارادے کے ساتھ دعا کرتا ہے جیسے کل ارتھ کیا تھا کہ ایک لڑکا نوجوان دعا کرتا ہے اور برا ہو رہا جوانی بھی واپس جا رہی کہ اللہ تعالی میرے اگر بچے ہوئے تو میں تیرے راستے میں جہاد کے لیے کتاب کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیرا جھنڈا بلند کرنے کے لیے وقف کر دوں گا لڑکیاں ہوئی تو ان کو بھی مجاہدین کے لیے وقف کر دوں گا اور شادی نہیں کرتا یہ دعا ہے کہ اس کے گا ہے اچھی سے اچھی لڑکیوں کے رشتے مل رہے ہیں یہ شادی نہیں کرتا اور یہ دعا مانگتا چلا جاتا روتا ایسا مکہ اس کی کیا حیثیت اور اسی طرح وہ دکاندار جو دکان میں کھولتا اور کہتا ہے کہ اگر گاہک آئے تو میں اللہ کے راستے میں آدھا خیرات کر دوں گا دکان کھولو گے تو گاہک آئیں گے تم اللہ سے مذاق کرتے اور اس طرح سے کوئی کھیتی میں بیج نہیں ڈالتا اور سندوائیں مانگتا ہے کہ کھیتی میں سے اللہ کے راستے میں اتنا دوں گا جو کسی نے نہ دیا ہو اس طرح سے وہ شخص جو کہ شادی کرتا بدترین خوبصورت عورت سے جس کا پورا خاندان اللہ کو بھولا ہوا ہے اور وہ اللہ کو بھولی ہوئی ہے پھر یہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے بچے اللہ کے راستے میں جہاد کریں اگر پیدا ہوں جبکہ یہ کمزور ہے اور اس کا خاندان پکڑا ہے دنیا میں بھی اور ہر اعتبار سے یہ ان کی مٹھی میں آ گیا یہ بھی جھوٹ بولتا ہے یہ اپنی دعا کے لیے کوئی اسباب اختیار نہیں کر رہا بلکہ الٹے اسباب ہیں یہ تو اس شخص کی طرح ہے جو ایک ڈاکٹر کو کہے کہ شوگر کی دوائی دو بے شک جتنی بھی قیمتی ہو سب کچھ لگا دوں گا مگر میٹھا کھانا نہ چھوڑے اس کو کون دوائی دے گا دن اور رات میٹھا کھانے پر کمر باندھے رکھے اور پھر کہے دوائی دو قیمتی سے قیمتی اور شوگر کنٹرول کر دو یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ دکان کے اندر تمام جالی مال رکھ لے اور پھر کہے گا آئے اور اگر بکری ہوئی فائدہ ہوا تو میں اللہ کے راستے میں آدھا دے دوں گا کہ چوسے دن تھا میں بیٹھا ہوا ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا کرنا یہ اللہ کے آداب کی خلاف ہے کہ دعا کرنے والا اللہ کی جن صفات کو اپنے ذہن میں لا کر اپنے دل کو ان کی محبت سے ان صفات کی اصل گہرائی سے بھرنے کے بعد اب جب دعا کر رہا ہے تو پھر ربص الجلال مل اکرام کو خوف اس کا ادب اس کی محبت اور اس کی رحمت کی امید سے اس کا دل بھرا ہونا چاہیے یہ انداز بھی اسے اختیار کرنا چاہیے اس دن صراط المستقیم کہنے والا صراط المستقیم کے لیے سب کچھ کر گزرے کہ ہم سارے صراط المستقیم پر ہوں کیونکہ اگر یہ محلہ والا بھی غلط ہوئے تو پھر یہ مجھے بھی غلط کر کے چھوڑیں گے الا یہ کہ میں کوشش کرتا رہوں اور یہ پھر بنا سدھر میرے بیوی بچے غلط ہوئے تو آخر ایک دن مجھ سے کوئی نہ کوئی غلط کام کروائیں گے اگر یہ درست نہیں کروں گا میں کیسے درست رہوں گا اور اگر ملک کا نظام کفر کر رہا تو اسلام کیسے چل سکے گا جبکہ صاحب اقتدار لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے بے پرواہ ہیں اور لوگوں کو کفر کے پیمانوں کے سامنے جھکا رہے ہیں تو لوگ مسلمان کیسے بنیں گے جب تک یہ اقتدار والے اللہ سے ڈر کے مسلمان نہیں ہوں گے تو اس دن افسرمستقیم جمع کا سکے گا پھر ان لوگوں کا راستہ مانگا گیا ہے جو امبیا ہے جو صدیقی ہے شوہدا ہے اور خالحین ہے اور ان کے راستے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے برخاست کی گئی ہے جن پر اللہ غزبناک ہوا اور جو گبراہ ہوئے تو ان کے راستے کو تفصیلات سے جاننا اس سے پورا قرآن بھرا ہوا سارا قرآن باقی سورہ الفاتحہ کی تفصیل اللہ کی پہچان کیونکہ پہچان نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی اور اللہ کی عبادت سب سے زیادہ شاندار طریقے سے وہ کرے گا جسے اللہ کی سب سے زیادہ پہچان اور یقیناً دیا رسل سے زیادہ علیہ مسلاق اسلام اللہ کو پہچاننے والا کوئی نہیں تبھی ان کے عبادات کے رنگ کچھ نرالے ہوا کرتے ہیں تو ہم جتنی اللہ کی پہچان حاصل کریں گے جتنے اللہ کے لیے غور و خوض کریں گے تدبر و تفکر کریں گے اور اپنے واقعات میں اللہ کی نشانیوں کو ہر وقت تلاش کریں گے اور ان کا تجزیہ کریں گے اور وہ کام جو کبھی نہ ہو سکتے تھے جس وقت ہو جاتے ان پر رک کر ٹھہر کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دل میں وہ دائرہ پیدا ہوگا وہ جوش ابھرے گا وہ ولولہ ہوگا اور دل اس طرح اللہ کی محبت سے ابل پڑے گا کہ پھر جی چاہے گا کہ میرا سر ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور میں اسے کٹا دوں یہی تو وجہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماع اور صفات کی سمجھ آئی جنہیں اللہ کی پہچان ہوئی ان کے لیے موت زندگی سے آسان ہو گئی جو کہ سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح بزرگان دین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں تو عقل تسلیم نہیں کرتے مگر عقل ناقص ہے یقینا جب ایسا وقت آتا ہے تو انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ ایمان دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ ایمان دیتا ہے اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے مم یک تک اللہ یجا اللہ جو اللہ سے ڈر گیا صرف اللہ سے ڈرنے کا حق پورا کر دیا اس کو ہر دکھ میں ہر پریشانی میں ہر وجود میں مصیبتوں کے اللہ ایک راستہ دیتا ہے نکل وہ یار رخ ہوں دن ہائی رزق دیتا جہاں رزق ملنے کا کبھی گمان بھی نہیں تھا اور لوگ تو رزق سے یہی فوراً سمجھیں گے ہم بھی سمجھتے ہیں کہا دنیا کی آسائشیں اور دنیا کا کھانا پینا وہ من کے لیے سب سے بڑا رزق اللہ پر ایمان میں اضافہ ہے ایسا ایمان میں اضافہ ملتا ہے کہ اس کے لیے دکھ اس طرح ہوتے ہیں کہ کیا انسٹیزیا کے وقت اپریشن کروانے کے لیے جو شخص تیار ہوتا ہے اس کے لیے آسان ہوتی ہوگی تکلیف جو ان کے لیے اللہ آسان کرتا ہے ہمارا یہ ایمان یا لا ہوں اسے وہاں سے ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ ہو میں آج پڑھ رہا تھا ایک رسالہ الجماع بڑا شاندار رسالہ اس میں ایک واقعہ ہے ابن حسن نسی یہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں یہ ابیدی یون کی خلافت میں تھے عبیدی یون اپنے آپ کو خلافہ فاطمی کہلاتے ہیں جبکہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے نہیں تھے جھوٹے تھے اور یہ راسوی تھے صحابہ کی بہت توہین کرتے تھے اور شرک اور کفر کی تائید کرتے تھے ویسے یوں اسلام کی بہت سی شریعت ان کے علاقے میں نافذ تھی ان حکام کی طرح وہ شریعت اپنے گھر سے لانے کے قائل نہیں تھے صرف وہی کے ساتھ سب فیصلے کرتے تھے ان کی اسمبلی قانون نہیں بناتی تھی وہی میں انہوں نے یہ گمراہیاں اور شرک اختیار کر رکھا تھا تحریف کرتے ہوئے تو ابن حسن چھپتے ہوئے ان لوگوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے تھے آخرکار وہ وقت آ کہ جو شخص ان کے پیچھے لگا ہوا تھا ان کا کمانڈر کمانڈر ان چیف اس نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ان جاسوسوں نے انہیں پا لیا اور دماشق میں سے یہ پکڑ لیے دماشق جو ہے وہ مصر کے نیچے نہیں تھا وہ ہاکم مصر کے حاکم کا تعبیہ نہیں تھا مگر تواویت ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے اس نے ابن ہسن کو پکڑ کر اس حکومت کو خوش کرنے کے لیے لکڑی کا پنجرا بنوایا اور اس میں بھیج دیا ابن ہسن کو جب پوچھا گیا اس کمانڈر ان چیف نے پوچھا کہ تم یہ فتوا دیتے تھے کہ اگر مومن کے ترکش میں سپاہی کے ترکش میں دس تیر ہو تو وہ نو تیر جو ہے وہ اویدھی یون کے سینے میں مار دیں ہمارے سینے میں اور ایک تیر تکاروں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے باقی رکھے اس نے کہا میں میں نے یہ نہیں کہا تو اس نے امید کی کہ یہ تائب ہوئے انہوں نے جواب ان میں کہا کہ میں کہتا ہوں نو سینے تم نو تیر تو تمہارے سینے میں مارے اور دسواں بھی تمہارے سینے میں مارے اس لیے کہ تم نے اسلام کے نام پر کفر کو جاری کی اس کے بعد ان کی تشہیر کرائی گئی رلیل کرنے کی کوشش کی دنیا کو بلایا گیا ایک عالم آیا جو دکھ چکا تھا اس نے آ کر ان کو تنز کی اور کہا تو میں تمہاری سلامتی مبارک ہو اس نے کہا ہاں الحمدللہ مجھے میرے دین پر میری سلامتی مبارک ہو اور تمہاری دنیا پر تمہیں تمہاری سلامتی مبارک ہو اس کے بعد آخری دن حکم دیا گیا کہ ان کو سلیب دی جائے سلیب دی گئی اور ایک یہودی کو مقرر کیا گیا کہ ان کی کھال اتار معذ اللہ اس قدر ظالم اس نے سر سے آغاز کیا اور آپ قرآن پلاوت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے ان نظالی کا فل کتابی مشکور وہ یہودی کہتا ہے کہ اس شخص کو دیکھ کر میرے دل کو رحمت سے پکڑ لیا اور میں نے اس کے دل میں خنجر مار کے اس کو فوراً ختم کر دیا یہ وہ لوگ ہے کہ اس وقت بھی قرآن پڑھنا یہ عقل نہیں مانتی مگر یہ کوئی خاص عظیمت ہے اور کرامت ہے جو اللہ رہتی دنیا کے لیے چھوڑتا ہے تاکہ ان لوگوں ان لوگوں کا اس ان کا نمونہ باقی اہل ایمان کے لیے دھارس بنانے کا باعث رہے تو اللہ کا راستہ آسان ہے مگر محنت کے ساتھ ملتا ہے جو محنت نہیں کرتا اس کی قیمت ادا نہیں کرتا اور زندگی کی سب سے بڑی فکر اس کی یہ نہیں بنتی کہ یہ سورہ الفاتحہ جو میں پڑھتا ہوں اس کے مطابق میں دیکھوں مجھے وہ اینت مل جائے جو میری نظر کو درست کر دے تاکہ مجھے یہودی اور نصرانی کی صفات کے کلمہ پڑھنے والے بھی نظر آ جائے گا اور مجھے انبیاء صدیقین شہدا اور صالحین کی صفات لیے ہوئے خوبصورت اور خوشبودار لوگ جو ہیں ان کا فوراً علم ہو جائے گا میں انہی کے ساتھ رہوں اور کہتا تو فنا مائل ابرار اللہ مجھے ابرار کے ساتھ مار دینا تو یہ اینک جو ملتی ہے یہ محنت کے ساتھ ملتی اور اس وقت ملتی ہے جب زندگی کا سب سے بڑا مسالہ یہ بن جائے اگر یہ سب سے بڑا مسالہ نہیں بنا سب سے بڑا مسالہ بہر دنیا کو سوارنا بچوں کے کی کیریئر کو بنانا بیٹیاں کو اچھی جگہ بے ہے اس کے بعد یہ بھی مسالہ ہے سنیں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات سنتے اس وقت اثر ہوتا ہے بعد دن میں جگہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور بیج جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ انکری اس زمین میں ٹھہر جائے گا مگر اس کے بعد اس کو پانی نہیں دیا جاتا اگر پانی دیے جانے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ سلاط وسلام کو پانچ وقت نماز پڑھنے کا حق نہ ہوتا ان سے بڑھ کر مومن کون تھا انہیں سورہ الفاتحہ معاف کر دی جاتی وہ بھی ہر وقت یہ دعائیں مانگتے ہیں وہ کیوں مانگتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں وہ سب سے بڑھ کر ہدایت پر ہدایت پر جمے رہنا اللہ کی توقع خاص اور ایمان وہ ہماری سب سے بڑی قیمتی متا ہے جس کی ہمیں حفاظت کرتا ہے کون اپنے مال کی حفاظت نہیں کرتا جو اس کا قیمتی مال ہے اس کی حفاظت تو خاص سیف کے اندر چپا کے رکھنے کے بعد کرتا ہے کون اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کرتا جسے اپنی بیوی کی عزت مقصود ہے جو شریف آدمی بغیرت ہے ایک ایمان ہی ہے کہ حفاظت کے بغیر بچ جائے گا کوئی پودا کبھی حفاظت کے بغیر بھی پروان چڑھا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے اصول سمجھائے عام زندگی میں پودوں کی حفاظت کی جاتی ہے بیج قیمتی سے قیمتی ہو جتنا قیمتی ہوگا طریقہ ساتھ آئے گا بیج کے باہر سے امپورٹ کریں گے آپ بیج دس لاکھ کے بیس لاکھ کے ارب کے خرب کے اس کے ساتھ باقاعدہ طریقہ آئے گا بلکہ اگر کوئی ایسا ہی قیمتی فصل کا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ باقاعدہ وہاں کا ایکسپرٹ یا ایکسپرٹ کی ٹیم آئے گی ایک دفعہ آپ کو اگانا سکھائے گی پھر اس کو سینچا جائے گا پھر اس سے جو نکلے گا اس سے مال ملے گا ایمان کو بھی ہر وقت جو ہے یہ تازہ رکھنا ہے ایمان پر چھڑکاؤ کرنا ہے سورہ الفاتحہ کا اس کی صفائی کرنی ہے اپنی ون سکرین کو صاف کرنا کہ یہ عادت دکھاتی رہے دشمنوں کو پہچاننا دوستوں کے ساتھ رہنا ہے. جو دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رکھتا اسے کیا عقل ہے جس سے سنتا ہے اسلام کے نام پر جو بات بس رونا شروع کر دیتا ہے اور اسی وقت فریشتا ہو جاتا ہے اور اسی کے لیے جان مال چھڑکتا ہے یہ تو بے عقل انسان عقل والے تو ہمیشہ بصیرت والے ہوا کرتے ہیں۔ بصیرت سے آری شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابع نہیں ہے اس واسطے کہ ہمارا میزہ جو ہے انسان ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم عقل دیے گئے ہم کو باطن کے اندر فرق کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت دیے گئے اس صلاحیت کو جس نے استعمال نہیں کیا وہ انسان کہلانے کا حقدار کب ہے تو سورہ الفاتحہ اگر ہم سوچ اور سمجھ کر کہیں ہر رقت میں پڑھنا شروع کر دیں اور ہر دفعہ یہ تو خیر شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ولہ پھر نہ اس سے شرک کا صدور ہوگا نہ اس سے کپر کا جان سے بوجھتے ہوئے سرور ہوگا نہ براٹ کا جان سے بوجھتے ہوئے سرور ہوگا اور اگر گناہوں کا سدور ہو بھی گیا تو اگلے ہی لمحہ وہ گڑ گڑا ہوا ہوگا لم جیسے وہ ما مافا وہ اسرار نہیں کرتے جو کر بیٹھے وہ ہمیشہ اس پر استغفار کرتے ہیں گناہ کس سے سرد نہیں ہوتے گنا تو سرزد ہو سکتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے مومن شرک نہیں کرتا کفر نہیں کرتا ہاں نہ جانتے ہوئے لاشور طور پر کوئی کفر یا شرک یا بات اس پہ سرزد ہو جائے جو ہی معلوم کروایا جاتا ہے اسی وقت تازہ ہوتا ہے سعید منزر بن سعید یہ بہت بڑے قاضی ہوئے ہیں یہ اس وقت ہے جب اسپین میں کبھی ہماری حکومت ہوتی تھی ہمارے بادشاہ کا نام تھا منحور وہ بڑا ہی اللہ سے ڈرنے والا اس نے تمام اسپین کو امن سے بھر دیا اور ان کو سب سے بڑا قاضی مقرر کیا یہ اتنے صالح انسان تھے قرآن و سنت کے زبردست عالم اور زبردست عامر تھے اور اتنے صالح انسان تھے کہ لوگ جب بھی کبھی قحط خالی ہوتی انہیں دعا کے لیے نکالتے اور پانچ دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ابھی گھر واپس نہیں آئے تو بارش نازل ہو جاتی یہ اس وقت کے علماء کا حال تھا بادشاہ بہرال خلیفہ تھا بادشاہوں میں کچھ خرابیاں آ چکی تھیں اور بعض صالحین بھی بعض اوقات ان خرابیوں میں گرفتار ہوتے تھے بادشاہ نے اس شہر میں جس میں یہ قاضی تھے ایک بہت خوبصورت گنبد بنوایا جس میں سونا اور چاندی لگوا دیا اور لوگ آئے اور بادشاہ کو مبارکباد دیتے رہے منظر بن شعید بھی آئے بادشاہ نے کہا آپ بھی کچھ کہیے کہ کبھی کسی خلیفہ نے مجھ سے پہلے اس قسم کا خوبصورت گمبد بنایا جس میں وہ بیٹھا ہو تو منظر بن صحیح رونے لگے آنکھوں سے آنکھ جاری ہو گئی اور کہنے لگے آبکل لی ان آیتن کا کیا تم ہر بلندی پر یہ بلندی کے مقام پر بنایا گیا ایک ابس نشانی بناتے ہو اپنی عظمت کی اور وطب تخون مسان آخل ماہر بناتے ہو کہ ہمیشہ اسی میں رہ جاؤ گے کبھی واپس نہیں جانا وہ ایزا بتش تم جب کسی مظلوم کو اور کمزور کو پکڑتے ہو تو ایسا سخت پکڑتے ہو کہ تمہاری فخر سخت ترین ہوتی ہے اور پھر کہا کہ خلیفہ تم مسلمین میں یہ نہیں گمان کرتا تھا کہ شیطان آپ کے ساتھ اس حد تک کھیل جائے گا کہ آپ کو کفار کی خسلت پر لے آئے گا خلیفہ نے کہا وہ کہتے ہیں تو پھر آپ نے آیت پڑی ولادا رو اب واب سور علیہ وجو خروفہ ان کل کا لما متا دنیا و آخرت آئندہ ربزی کلمستی کہ اگر اللہ تبارک مطالعہ تم لوگوں میں یہ حوصلے کی کمی جو ہے یہ نہ جانچ لیتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے تو اللہ کو پار کے گھروں کی سیڑھیاں چھتیں اور ان کی بیٹنوں کی بیٹھنے کی مسن دیں اور دروازے سونے اور چاندی کے منا دیتا اور یہ سب کچھ بھی ہو جاتا تو دنیا کی متاحیں قلیل ہوتی اور آخرت تو مستقین کے لیے اللہ ہی کے پاس یہ کہنے کی دیر تھی کہ خلیفہ نے سر جھکا لیا اور دیر تک جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر کہنے لگا اللہ آپ کو اہل ایمان کی طرف سے جزا دے اور حکم دیا کہ کبرے کو گرا دیا جائے یہ وہ لوگ تھے جو تاریخ رقم کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ تبارک مطالعہ نے اپنی تائید نازل کی اور یہ اپنے معاشرے کو ہر وقت سنبھالتے تھے تاکہ وہ بھی حق پر چل سکے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو تو بھائیوں یہ کام ایک دن کا دو دن کا نہیں ہے یہ پوری زندگی کا کام گھبرانے والی بات کوئی نہیں آگے بڑا آرام ہے آگا مہمان نوازی ہے کھانے لگے ہوئے ملیں گے مہمان نوازی کرنے والا خود جمبار ہوگا اور رو پھر رہی ہوں کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہو اور ہمیشہ کے لیے راضی ہونے کا اعلان کرے گا کیا اتنی بڑی شاندار زندگی کے لیے ہم اس پوری زندگی میں سنجیدہ نہیں ہو سکتے کیا یہ انتظام نہیں کیا جا سکتا کہ بار بار ہمیں کوئی یاد دہانی کرواتا رہے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد دہانی کروائیں یہ کام یاد دہانی سے چلے گا ہم نے دیکھا یاد دہانی کا فائدہ ہمارے قریب سعودی عرب کی بستی میں کوئی یاد دہانی کرانے والا اٹھا تھا دیوانہ اس نے یاد دہانی کروائی اور یاد دہانی آنگ ہو گئی یہاں تک کہ لوگوں نے جان پر کھیل کر دی یاد دہانی کرانے سے کبھی اپنے آپ کو نہیں بچایا آج اس بستی میں سب کچھ چلا گیا مگر اب بھی اتنی خیر ہے کہ دنیا میں اس بستی کا مقابلہ کسی دوسری بستی سے کرنا ممکن نہیں اللہ مجھے اور آپ کو کہے سنے میں سے حق بات کو سینے میں جگہ دینے کی ایمان بنانے کی اس پر جمے رہنے کی اور اسی پر مرنے کی توقی عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مہمان نوازی میں لے لے مرنے کے بعد ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرما دیا گی